چوبیس گھنٹے کے مصنون اعمال کا تذکر رسول تھا تو اگر کسی کی انگلی پر انگٹی یا لاکٹ وغیرہ پر ہو جس پر اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یا قرآن آیات لکھی ہو تو بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے اس کو اتارنا چاہیے دوسری بات یہ کہ اگر کسی پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالنا ہو تو اس سے پہلے تین دفعہ توڑنا چاہیے تیسری بات یہ کہ جب استنجا کے لیے پائجامہ کھولے تو آسانی کے ساتھ جتنا نیچے ہو سک ہو کر کھول سکے اتنا بہتر ہے یعنی زمین کے قریب ہی اپنے پائجامے کو کھولنے کی کوشش کرے عام حالات میں بھی جب اکیلے ہوں تب بھی اللہ سے حیات کرتے ہوئے بے پردگی سے بچنا سنت عمل ہے اور چوتی بات یہ کہ قضائے حاجت کے دوران نہ قبل کی طرف منہ کرے نہ پیٹ کرے اور استنجا کرتے ہوئے اضوی مخصوصہ کو دائیں ہاتھ نہ لگائے اس دوران نہ زبان سے گفتگو کرے نہ ذکر کرے اور پانچویں بات یہ کہ پیشاب کی چینٹوں سے بہت بچنا چاہیے کیونکہ اکثر عذب قبر ان چینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے پیشاب بیٹھ کر کرنا اور کسی ایج سی جگہ کرنا جہاں چینٹیں نہ اٹھتی ہوں یہ بہتر ہے استنجا کے ڈیلوں سے استنجا ڈیلوں سے کرنا اور یہ بھی تا قدد میں ہو اگر یہ موجود نہ ہو تو کسی کپڑے یا ٹائلٹ پیپر سے استجاع کر لینا مگر اصل مٹی کی ڈیلے ہیں کوشش کریں کہ ان سے استنجا کریں پھر اس کے بعد پانی بھی استعمال کریں استنجا بائیں ہاتھ سے کریں اور اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ وضو سکھانے کے بعد جب پیشاب کے قطرے بند ہو جائے تب وضو شروع کریں اس سے پہلے وضو کرنا اگر انسان وضو کر بھی لے تو اس کی وضو نہیں ہوتی